الحمد للہ رب المین والسلام على وسلم عالیہ شرفنس محمد وعلى على علیہ و صحب اجمعینجی عماب اما بعد شاء انشاءاللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ دروس جو آج کل ہوں گے یہ قیامت کے متعلق ہوں گے اور یہ تقریباً یہ ارض محشر کے متعلق یہ تیسرا درس ہے بتایا گیا کہ اللہ سبحان تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کریں گے اور ضرور اللہ سبحان تعالیٰ اس دنیا کے بعد اللہ سبحانہ و سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے حساب کتاب کرنے کے لیے اور اس میں ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے کہ اس پر ایمان لائے اگر کوئی انسان اس پر شک کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان یہ ایمان ماننا کہ اس دنیا کے بعد ایک قبر کی زندگی ہوگی جس کے متعلق بھی بات ہو چکی ہے اور قبر کی زندگی کے بعد یوم آخرت ہے یوم القیامہ ہے جو آخری مرحلہ ہوگا اور اس میں یوم القیامہ قیامت کے دن یہ ایک ہی دن ہے لیکن بہت ہی لمبا دن ہے کہ اس کے اختتام جلدی نہیں ہوگا اور اس کے مقدار جیسا کہ بتا گا کہ لوگ ارض محشر پہ جمع ہوں گے اس کے مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور یہ پچھلے درسوں میں ذکر کیا گیا کہ اس میں کیا ہوگا ارد محشر میں بتایا کہ اس میں بہت سارے اعمال اور بہت ساری چیزیں ہوں گی کچھ چیزیں ذکر کیا گیا پچھلے درس میں اور کچھ چیزیں باقی ہیں ذکر کیا گیا کہ لوگ ارد محشر میں ننگے پاؤں ننگے بدن جمع ہوں گے اور حساب کتاب کا انتظار کریں گے بہت ہی ہولناکی منظر ہے بہت ہی عظیم منظر ہے اس میں سب جمع ہوں گے اور ہزاروں سال تک اس طرح رہیں گے پھر اس کے بعد پیاسے ہو جائیں گے اور پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ لوگ ہر ایک ہر مسلمان اپنے نبی کے پاس جائے گا اور اس کے حوض سے پانی پیے گا اور جو کافر ہیں وہ لوگ محروم رہیں گے اس کے بعد سفارش کروائیں گے سارے انبیاء سے اور سارے پیچھے ہٹ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے پھر حساب کتاب شروع ہوگا اور حساب کتاب کب شروع ہوگا پچاس ہزار سال انتظار کرنے کے بعد ایک دو سال کے مسئلہ نہیں ہے دو سال دس سال ہزار سال نہیں اللہ کے رسول فرماتے پچاس ہزار کے مقدار وہ دن ہوگا اور یہ حساب کتاب کس طرح ہوگا یہ انشاءاللہ آج کے درس میں حتی المکان اکثر مسائل ذکر کریں گے اور کچھ مسائل اسی میں انشاءاللہ اسی کے متعلق اگلے درس میں ذکر کریں گے تو آج کے درس میں یہ ذکر کریں گے کہ حساب کتاب کس طرح اللہ کریں گے یہ کس طرح لوگ اللہ کے پاس سبحانہ اللہ کے پاس آئیں گے اور حاضر ہوں گے کس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و سوالات کریں گے سب سے پہلے اور سب سے اہم چیزوں کے بارے میں اللہ سب سے اہم چیزوں کے بارے میں اللہ کیا پوچھیں گے اور اس کے بعد یہ ذکر کریں گے کہ حساب کے طریقہ کیا ہے اور اسی کے متعلق انشاءاللہ بہت سی باتیں انشاءاللہ کریں گے حساب اور کتاب الحساب یہ اصل عربی لفظ ہے حساب کرنا یعنی کسی چیز کو جوڑنا کسی چیز کو جوڑنا یا محاسبہ کرنا اسی کو حساب کہتے ہیں تو چونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے پوچھ تاچھ کریں گے جو بھی آم عمل کیا ہے چاہے اچھا عمل ہو یا خراب عمل ہو چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا اللہ سبحان تعالیٰ اس دن قیامت کے دن انسان سے پوچھے گا اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ ہوتا اس کے بعد یا تو انسان کو جنت نصیب فرمائے گا یا تو اس کو جہنم میں لے جائے گا یہ حساب کے معنی ہے حساب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے اگر کوئی مسلمان حساب پر انکار کرتا کہ نہیں اللہ حساب کتاب نہیں کریں گے حساب کتاب نہیں ہوگا تو حقیقت میں وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے کیونکہ حساب کے متعلق قرآن میں ایک دو آیت نہیں اس میں بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و حساب کو ثابت کی ہے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ہم لوگ کو یاد ہے جو چھوٹی صورتیں ہیں اکثر لوگ کو یاد ہے اسی میں ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ عمل مطالع اضر خی کہ جو ذرے کے برابر خیر عمل کرتا ہے تو اس کو دیکھ لے گا یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و جب حساب کتاب کریں گے تو انسان دیکھ لے گا اور اسی طرح اللہ برمات و حساب سیرا اور اس کے علاوہ اور بہت سے آتے اور حدیثیں ہیں جیسا کہ انشاءاللہ اللہ ابھی یہ تفصیلات کے ساتھ جب ذکر کریں گے تو یہ دلیلیں پیش کریں گے آئیے دیکھتے کہ حساب کے موقع کس طرح رہے گا بتا دیا کہ پچھلے درس میں کہ لوگ لوگ جب پریشان ہو جائیں گے ارد محشر میں اتنا پریشان ہو کے لوگ رونے لگیں گے کچھ روایت میں آتا ہے کہ روتے روتے وہ لوگ آنسو ختم جب ہو جائے گے تو اس کے بعد خون بہنے لگے گا اور اس کے بعد انبیاء کے پاس آئیں گے کہ تم لوگ اللہ سبحانہ ہو تعالی کے نزدیک سب سے قریب ہو اس لیے تم لوگ سفارش کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی حساب شروع کر دیں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس آئیں گے حضرت آدم نوح کے پاس بھیجیں گے نو علیہ اس کے بعد اس طرح ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے ہر ایک دوسرے کے پاس بھیجتا ہے یہاں تک کہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں اس کے لیے یعنی میں کر سکتا ہوں پھر لمبا سجدہ کریں گے اور اتنا لمبا سجدہ اور اللہ کو خوب تعریف کریں گے پھر کہا جا کے کہ سر اٹھاؤ جو مانگنا ہے یا جو کہنا ہے کہو اللہ کے رسول پھر سفارش کریں گے کہ حساب اللہ جلدی کرے اس کے بعد یہ حساب کے عمل اور حساب کے لیے ساری تیاریاں شروع ہوں گی اور حساب کے موقع اور مجمع شروع ہو جائے گا یہ حساب کے مجمع کس طرح شروع ہوگا اور کس طرح اس کی شروعات ہوگی سب سے پہلے علما ذکر کرتے ہیں یہ تشقق السما سما اس وقت کے جو آسمان ہے دیکھیے دنیا کے آسمان تو ختم ہو جاتے ہیں ہو جاتا ہے اور اسی طرح زمین بھی لیکن وہاں اردے محشر میں الگ آسمان ہوگی اس آسمان سے اللہ سبحان تعالی اور فرشتے اتریں گے تو اترنے سے پہلے یہ آسمان پھٹ جائے گا آسمان پھٹ جائے گا کیونکہ اللہ سبحان تعالی خود ہی پرماتے ویو مشپل بالغمام اور اس روز آسمان پھڑ جائے گا یعنی بادل کی وجہ سے پھٹ جائے گا بادل آئے گا اور یہ آسمان پھٹ جائے گا اور نکل آئے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد فرشتے نازل ہوں گے فرشتے نازل ہوں گے اور وہ لوگ ایک یعنی یعنی بالکل بڑے تعداد میں نازل ہوں گے اس وقت تو رہیں گے بہت سے لوگ لیکن مزید اس وقت اور نازل ہوں گے اس وقت اتنا زیادہ نازل ہوں گے کہ اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سب باندھے رہیں گے سب یعنی جس طرح اللہ سبحانہ طال ترتیب کی ہے انتظام کی اسی حساب سے لوگ کھڑے ہوں گے جیسا کہ اللہ سبحانہ اور فرماتے وجا اربک ولم صفا اور تمہارا اس طرح جلوہ فرما ہوگا کہ فرشتے سب در سب حاضر ہوں گے یعنی فرشتے بھی بڑے تعداد میں آئیں گے اب سوچو میں دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں اللہ سہاں تک مثال تو اور عظیم ہے یہاں اگر کوئی آدمی بڑا آدمی آنا چاہتا ہے جیسا کہ کوئی کسی مجمع میں کسی میدان پہ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے پہلے زیادہ ہنگامے ہوتے ہیں اس میں جیسا کہ کہیں کہیں سیٹیاں بجتی ہیں کہیں کا کہ پتنیکا کیا جاتا ہے اس کے بعد سیکورٹی آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں انتظام کرتے ہیں اس کے بعد وہ بڑا آدمی آ کے پہنچتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و کے مسل تو اور عظیم ہے شابہت نہیں کرتے ہیں لیکن ایک تقریب کے صورت یہ ذکر کرتے کہ انسانوں میں یہی چیز ہوتی یعنی یہ چیز کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و بھی جب آنے لگیں گے اس سے پہلے آسمان پھٹ جائیں گے بادل بھی پھٹ جائے گا بادل بھی یعنی بکھر جائیں گے پھر فرشتے پہلے نازل ہوں گے اور وہ لوگ بالکل انتظام کے ساتھ نازل ہوں گے ہر فرشتہ اپنے جگہ لے گا اور مکمل انتظام کے ساتھ نازل ہوں گے جیسا کہ اللہ سبحانہ و خود فرماتے ہیں لایت صف کھڑے ہوں گے اور بات چیت کوئی بھی نہیں کرے گا اس وقت کوئی کسی سے آواز نہیں آئے گی اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں لایت کلم یوم ولم فن جس دن روح یعنی حضرت جبریل یا روح کے دوسرے ایک, کچھ معنی ذکر کرتے ہوئے اس میں اور فرشتے کیا ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے لا سب, فن, سب میں کھڑے ہوں گے لایا تک کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا علام علام اللہ کی جس کے لیے الرحمان اجازت دیتا ہے کہ وہ بات کرے یا گواہی دے یا کچھ بھی بات کرے لیکن نہ کسی فرشتے کے حق بنتا ہے نہ کسی کو حق بنے گا کیونکہ وہ موقع بہت ہی عظیم موقع ہے اور اس میں عموماً کچھ روایت میں آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ بہت ہی خزرناک ہوں گے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کچھ بھی بات کریں آپس میں بھی لوگ بات نہیں کریں گے جیسا کہ آپ یعنی آپس میں یعنی جو ہلکی پھلکی باتیں آتی ہیں یعنی سانس کے آواز یا یعنی کچھ ہلکی جو کچھ لوگ آپس میں سرگوشی کریں گے وہی صرف بات آئے گی اور کوئی آواز نہیں آئے گی عالت اس کے بعد اللہ سبحانہ اتعالہ نازل ہوں گے اور اللہ سبحانہ و آئیں گے کس طرح آئیں گے یہ اللہ ہی کو پتا ہے یہاں اللہ سبادر قرآن میں خود ہی فرماتے ہیں وجا عربک وجا عربک یعنی اللہ خود آئیں گے کس طرح یہ اس کی کیفیت کسی کو پتہ نہیں لیکن اللہ ظاہر ہوں گے نہ آئیں گے حساب کتاب کرنے کے لیے دوسری رات نے اللہ ہیں کافروں سے ہل عمرا یعنی یہ مکہ والے لیکن اسلام کیوں نہیں لاتے یہ لوگ کیا انتظار کرتے ہیں انت ان اللہ فی من الغمام، یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگ کے پاس آ جائے یعنی ایک, بلل، ایک سائے کے بادلوں کو یعنی بیچ میں سے اللہ سبحان آ جائے ایتا کہ حساب کتاب کریں قیامت ہو جائے اللہ پرماتے کیا وہ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں تو یہ قرآن سے دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت آئیں گے کس طرح آئیں گے یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے حتیٰ کہ تصور کرنا بھی غلط ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کیفیت اللہ کی صفات ہم لوگ اس کی کیفیت نہیں جانتے ہیں معنی تو جانتے ہیں جا مجی یعنی آنا لیکن کس طرح اللہ آئیں گے کہاں تک آئیں گے کتنا قریب ہوں گے بندوں کے سامنے کس طرح رہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں لیکن اللہ کا عرش اس وقت کتنے لوگ اٹھائیں گے آٹھ لوگ آٹھ اٹھائیں گے اللہ فرماتے ہیں ولم کو اعلی اس وقت فرشتے کس طرح رہیں گے ولم را ارجائے فرشتے چاروں طرف اور جوانی کھڑے ہوں گے وہ احمل و عرش ربک اور تمہارے رب کے عرش کو اٹھانے والے کتنے لوگ ہیں عرش و ربک یم انسلمیہ اور آٹھ اٹھانے والے ہیں آٹھ لوگ یا آٹھ فرشتے یہ آٹھ کے تعداد میں لوگ اٹھائیں گے فرشتے اٹھائیں گے اس میں علماء میں بڑا اختلاف ہوا کہ آٹھ یہاں سے, سے مراد کیا ہے صحیح یہ ہے کہ بہت سے روایت میں آپ دیکھتے ہوں گے کہتے کہ آج کل چار ہے قیامت کے دن آٹھ ہوں گی یہ روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش آٹھ لوگ اٹھانے والے ہیں ان کی صفت فرشتوں کے متعلق جب بات ہوئی تھی تو تفصیل ذکر کیا گیا ہے یہ آٹھ مراد کیا ہے کچھ علما کہتے ہیں آٹھ تو سمانیات و کہ آٹھ فرشتے ہوتے ہیں لیکن بہت سے علما کہتے ہیں نہیں آٹھ فرشتے نہیں ہیں بلکہ آٹھ جماعت ہوں گی آٹھ جماعت ہوگی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش بہت ہی بھاری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے سارے مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق وہ اللہ کا عرش ہے اسی لیے آٹھ فرشتے کہتے ہیں انہوں کو لیے اٹھانا ہو سکتا ہے مشکل رہے تو اس لیے ثمانیہ اللہ ہیں کہ آٹھ اٹھانے والے ہیں لیکن نہیں کہا کہ آٹھ فرشتے یا آٹھ جماعت یا آٹھ کون اس لیے بہت صلما کہتے ہیں آٹھ جماعت ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آٹھ فرشتے اٹھانے والے ہوں گے لیکن اللہ حاضر ہوں گے اور اس کے مطلب نہیں کہ استف تصور کرے کہ اللہ پر ہے اور فرشتے آ کے اللہ کو اٹھائیں گے استقف اللہ یہ اس طرح تعویل کرنا اور اس طرح معنی نکالنا غلط ہے ہم لوگ اس سے بری ہیں لیکن یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کو آر آٹھ اٹھانے والے ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ ظاہر ہوں گے آئیں گے کس طرح اس کا علم اور تفصیل علوم اللہ سبحان اللہ کے پاس ہی ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح اللہ, اللہ جب آئیں گے تو بہت ہی نور یعنی اس وقت تو اندھیری ہوگی بتایا گیا کہ سورج نہیں اندھیری نہیں ہوگی بلکہ سورج قریب رہے گا اور سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہیں گے لیکن وہ نفادار نور اس وقت اتنا نہیں ہوگا اس لیے لوگ پریشان ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی جب ظاہر ہوں گے تو اللہ کا نور بھی ظاہر ہوگا اللہ پرمات اشراک نور یعنی ارد محشر کے اس وقت اشراق اور اس میں روشن ہوگا اللہ سبحانہ و کے کی مبارک نور سے اور اللہ کے نور بہت ہی عظیم ہے اس کی حقیقت اور کیفیت کوئی نہیں جانتا ہے لیکن معنی تو جانتے ہیں نور کے مطلب روشنی کو نور کہتے ہیں اس کے بعد آئیے دیکھتی ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے فرشتے بھی ظاہر ہوں گے اب حساب شروع ہوگا کس طرح لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے حساب کے لیے اور بتایا گیا پچھلے پچھلے کہ حساب ایک مرحلے پہ نہیں ہوگا حساب قرآن میں متعدد جگہ میں بتایا گیا کہ حساب کیا جائے گا کہیں کہیں کچھ آتی ہے کچھ آیا جو حساب کتاب سے پہلے بتایا گیا ہے اور کچھ جگہ میں آتا ہے کہ حساب کتاب کے بعد اللہ کریں گے اور کچھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں سے بات کریں گے اور کچھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کافروں سے بات نہیں کریں گے اور کچھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ گواہی کچھ لوگوں کو گواہ بنائیں گے اور کچھ میں آتا ہے کہ اللہ تنہائی میں پوچھیں گے اسی لیے جو انسان یہ منظر اور یہ آیات اور یہ حادیثوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو وہ شک کرنے لگتا ہے اور ایسے حادیثوں کو رد کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ اسے یہ حادیثوں میں ٹکراؤ ہے کہیں گے ٹکراؤ بالکل نہیں ہے اس میں وہ ایک منظر نہیں ہے حساب کے منظر صرف چند منٹ کے مسئلہ نہیں ہے اس میں کئی موقع ہے کئی اوقات ہے الگ الگ حالات ہے کچھ حالات میں اللہ کچھ لوگ سے بات کریں گے کچھ حالات میں نہیں بات کریں گے کچھ حالات میں اللہ تنہائی میں پوچھیں گے اور کچھ حالات میں اللہ گواہی لوگ کو لے کر آئیں گے کچھ لوگوں کے سامنے کریں گے کچھ اللہ سبحانہ ہو تعالی تنہائی میں کریں گے تو یہ آیات کو سمجھنا چاہیے اسی لیے حساب ایک موقع نہیں ہوگا اور یہاں کچھ ترجیح دیا گیا پچھلے بار بھی کہ حساب اصل دو جگہ ہے حساب ایک کتاب دینے سے پہلے اللہ حساب کریں گے اور وہ ہلکا ہوگا لیکن جو لوگ اعتراض کریں گے اور جو لوگ پھر بھی ان لوگ کو یقین نہیں ہوگا اس کے بعد کتاب کے بعد اللہ اور مزید حساب کریں گے اور حساب مزید کے لیے اگر یقین بھی نہیں ہوگا تو کچھ لوگ گواہ ہوں گے جو گواہی دیں گے اگر پھر بھی لوگ کو یقین نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اللہ تلازو لائیں گے اور اس میں لوگوں کے اعمال اور لوگوں کو تولیں گے اس کے بعد سل یہ سراب اور پل ہوگا یا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کس طرح لوگوں سے حساب کتاب کریں گے اور کس سے حساب کتاب کیا جاتا ہے ہر ایک کو تیاری کرنا چاہیے حساب تو یقینا ہم لوگ کو تو اللہ کریں گے اور ایک دن ہم لوگ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کس سے پوچھیں گے اس میں علمام اتفاق ہے کہ حساب کتاب اللہ مومنوں سے کریں گے اتفاق علماء میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں سے ضرور اللہ پوچھ تاچھ کریں گے اور اس میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں سے پوچھتے ہیں کافروں کے بارے میں اختلاف ہوا کہ کیا کافروں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ نہیں لیکن یہ اختلاف ضعیف ہے صحیح یہ ہے کہ کافروں سے بھی اللہ ضرور پوچھیں گے اس میں قرآن کے آیات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کافروں سے نہیں پوچھیں گے ان لوگ کی یہ حجت ضعیف ہے کہتے قرآن کے ایک آیت ہے لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ اِنسُ وَلَا لائیسم کہ آج کے دن کسی جنات اور انسان یعنی کافر سے اللہ سبحانہ و میں پوچھیں گے کہیں گے یہ تو غلط ہے اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ باقی دلیلوں میں اللہ ذکر کرتے کہ کافروں سے بھی اللہ سبحانہ و ضرور حساب کتاب کریں گے جیسا کہ اما منت یہ کتابی شیمال ہے جو بائیں ہاتھ میں کتاب لیتا ہے تو اس سے سختی اس سے سختی کے ساتھ حساب کیا جاتا ہے تو حدیثوں میں زیادہ تر کہ حساب کاتنوں کو بھی کیا جائے گا لیکن جس میں آتا ہے کہ اللہ کافروں سے کتا یعنی پوچھیں گے نہیں یہاں سے مراد یہ شروع میں یا دوسرے مرحل مراحل مراد ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ لوگ سے ضرور حساب کتاب کریں گے اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بہت ساری آیات اللہ نے ذکر کی ہیں اللہ فرماتے فورب کا یعنی تیرے رب کی قسم للس اجمعین کہ ہم تمام سا سارے لوگوں سے پوچھیں گے اور سارے لوگ سے مراد یہاں صرف مومن نہیں یہاں سے مراد انسان ہے اسی طرح انسان اور جو مومن اور کافر اور اس میں یہ بھی مراد کہ جنات بھی مراد ہے اور اسی طرح منافق سے بھی اللہ سبحان و پوچھیں گے اور منافق سے اللہ پوچھیں گے حساب کتاب کریں گے اور لیکن اس کے سزا الگ ہوگا جیسا کہ ان شاء کچھ دیر بعد ذکر کریں گے اللہ سبحان و انسان اور جنات سے پوچھیں گے صرف انسان سے نہیں بلکہ جنات کو بھی حاضر کریں گے اور پوچھیں گے سورہ انعام میں اگر دیکھو اللہ فرماتے ہیں یا میں الجن اے جنات اور انسانی اور اے جنات لوگ اللہ سے خاطب کر کے یہ کہیں گے الن کم رسول کیا تمہارے ہیں تمہارے میں سے کوئی رسول نہیں آیا تو تم لوگ کو پیغام بتائے تیسری اللہ حساب کتاب کریں گے اشر الجن اور انس تو انسانی انسان اور جنات سے اللہ سبحانہ و پوچھیں گے اور اسی طرح دوسرے آپ میں وہی ہو میں یا معشر اکثر الجن اللہ سبحان تعبر جب سب کو اللہ جمع کریں گے تو جنات سے کہیں گے اے جناتی لوگ اللہ پھر ان لوگ سے سوال سوال حساب کتاب کریں گے تو اللہ انسان اور جنات سے پوچھیں گے چاہے وہ مومن ہیں چاہے وہ کافر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حتیٰ کی امبیا آ رہی سے بھی سوالات کریں گے لیکن امبیا کے حساب اور عام لوگوں کے حساب میں فرق ہے دیکھیے مومن کے حساب اور کافر کے حساب میں بہت ہی فرق ہے جتنے انسان کے ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی اس کے حساب کتاب بہت ہی آسان ہوتا ہے حد تک کہ انبیا علی و السلام سے اللہ پوچھیں گے کتاب دینے سے پہلے اور شروعات میں اللہ سب کے سامنے انبیاء علیہ مصلاط و السلام سے پوچھیں گے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ فرماتے کہ اللہ سبحانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام سے پوچھیں گے الله کال اللہ یا ابن نریم جب اللہ نے کہا حضر ابن مریم آنت و کل تنس من اللہ اللہ کیا تو لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میری اور میرے والدہ کی عبادت کرو یہ اللہ حساب کا کتاب کریں گے تو وہ لوگ کہیں گے نہیں اللہ برات لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و ہم نے کبھی ان کو یہ حکم نہیں دی ہے بلکہ یہ لوگ خود بخود یہ غلط کام کرتے تھے اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یو میجما اللہ رسول جب اللہ سبحانہ و تعالی سارے انبیاء کو جمع کریں گے ارد محشر میں فیقول تم سے کہیں گے ماذا عجبتم ماذا تم عجب تم تمہیں کیا جواب دیا گیا جب تم لوگ پیغام ہے یا تم لوگ پیغام لے کر گئے لوگوں کے پاس تو لوگ کیا جواب دیے یہ مان اللہ ہے کہ نہیں لے اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و ایک بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے حساب کتاب ہوتا ہے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے لیکن ایک ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و انصاف ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ با انصاف ہے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ طالب پوچھیں گے اسے اللہ پوچھیں گے تو کیا کہیں گے لا عِلْمَ لنا وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو صرف یہ تجھے معلوم ہے یعنی ہم لوگ نہیں جانتے کہ کون حقیقت میں مومن ہوا کون میرے بعد مومن نہیں ہوا کون مرتد ہوا یہ دلیل ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں یہ کون چاہتا ہے اللہ ہی جانتے ہیں اسی لیے اللہ سمادہ انبیاء سے بھی پوچھیں گے نیک صالح لوگ اولیاء سے بھی اللہ پوچھیں گے آج کل جو اولیاء ہوتے ہیں جھوٹے اولیا سے ہم مراد نہیں ہوتے جب لیکن یہاں سالے جو نیک صالح ہیں متقی لوگ ہیں پرہیزگار ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں پچھلے زمانے میں یہ آنے والے یہ لوگ اولیا ہیں اولیا وہ ہے جو اللہ کے خوف رکھتے ہیں تقویٰ رکھتے ہیں وہ اولیاء نہیں جو لمبے بال رکھے اور لوگوں کو بےقوف بناتے سب کے جیب کاٹتے نہیں وہ تو دجال ہے یہ لوگ تو اگر مریں گے اس حالت پہ تو لوگ کے لیے تو جہنم یقیناً نہیں کیونکہ وہ لوگ شرک کے حالت پہ مرتے ہیں لیکن جو شرک پہ نہیں مرتا تو اس کے حکم اللہ سبحانہ ہو کے پاس ہے لیکن جو صحیح اولیا ہوتے ہیں ان لوگ سے بھی اللہ پوچھیں گے چاہے کتنے بھی ان ایک ہو انسان آج کل ہم لوگ یہ آپ عموماً دیکھو گے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پلاؤ علی کو مانتے ہیں قیامت ارد محشر میں میں اس کے دامن پکڑ کے لٹک جاؤں گا اس وقت کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا تو کس چیز کو پکڑ کے آپ لٹکو گے یہ تو سوچنا چاہیے انسان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے بلکہ خود پریشان ہے پچھلے درس میں ذکر کہ انبیاء خود پریشان ہیں پریشان رہیں گے کہ ہم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیسے امبیا کے اور اولیا کے دامن پکڑو گے جب دابر ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنے عالم میں مصروف رہیں گے تو حساب اللہ اولیا سے بھی کریں گے تو اللہ ہم لوگ سے نہیں کریں گے ہم لوگ سے ضرور کریں گے کیا دلیل ہے اللہ پرمتر اللہ جس روز اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور ان کے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو یعنی اولیا کو جن کو مانتے ہیں جو مومن اولیا ہیں جن کو جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے پوچھیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی اس طرح ہو ہوگے تو لوگ برات اعلان کریں گے کہ اللہ ہم لوگ, ان لوگ سے بری ہیں ہم لوگ کبھی نہیں کہے کہ تم لوگ میری عبادت کرو یا میرے لیے کچھ بھی کرو جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں جو لوگ دیکھ سال ہوتے وہ کبھی حکم دے کے نہیں گئے بلکہ وہ لوگ ایسے لوگوں سے بری ہوں گے فرشتوں سے بھی اللہ پوچھیں گے جب فرشتے نہیں بچیں گے تو بچے گا اللہ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے خاص کر جب مشرک لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم نے فرشتوں کی عبادت کی ہے تو اللہ ضرور فرشتوں سے بھی حساب کتاب کریں گے اللہ کو پتا ہے سب کچھ لیکن تاکہ کسی کا جواب باقی نہ رہے اللہ کیا پوچھیں گے ویو میں شروع جمع اور جس دن اللہ سلمحان سارے سالنوں کو حشر کریں گے فیمل المنائی کا پھر اللہ سلمان طا فرشتوں سے پوچھیں گے کمکان گدون کہ مشرک تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے فرشتے فوراً برات اعلان کریں گے اور کہیں گے اللہ یہ تو جنات اور شیطان کی عبادت کرتے ہم لوگ کی عبادت نہیں کرتے تھے اگر یہ لوگ حقیقت میں ہم لوگ کی عبادت کر دے تو ہم لوگ کبھی یہ چیز کے حکم نہیں دی اور یہ غلط ہے ہم لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اسی لیے فرشتوں سے بھی اللہ پوچھیں گے لیکن اس کے مطلب نہیں کہ سارے لوگ کو برابر اور سارے لوگ کے ایک ہی انداز سے سوال کیا جاتا ہے انبیاء اولیاء فرشتے ان سے کچھ سوالات کیا جائے گا زیادہ نہیں اور مومنوں سے بھی سوال کیا جائے گا لیکن بہت سختی کے ساتھ نہیں جیسا کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے آخر میں کہ کس طرح مومنوں سے حساب کیا کتاب کیا جاتا ہے اور کاپروں سے کس طرح کیا جاتا ہے جو اور مزید تفصیل ذکر کریں گے یہ بتائیں گے کہ سارے لوگ کا اللہ سبحانہ نے حساب کریں گے لیکن کس طرح ہر ایک انسان اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے حاضر ہوگا اور کس طرح حاضر ہوگا فردن فردن آئے گا یعنی تنہائی میں آئے گا نہ اس کے ساتھ یہ ولی ہے جس کو وہ مانتا ہے نہ اس کے ساتھ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ کوئی بھی اس کے ساتھ رہے گا وہ اکیلا اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اللہ سے آپ خود تصور کرو کہ یہ منظر کس طرح ہوگا اور آپ کی حالت کس طرح ہوگی اللہ برمات بومنوں کو اما من خوف مقام رب کہ جو اللہ کے مقام ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر اگر سوچ کے انسان ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے اپنے خواہشات سے بچاتا ہے تو اس کے لیے جنت ٹھکانا ہے تو اسی لیے انسان وہ منظر اور وہ تو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے کہ جس دن آپ اللہ کے سامنے تنہائی اکیلا کھڑے رہو گے کوئی یہ بھی سوال کر سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے اور ہم لوگ اللہ کے سامنے کچھ نہیں لیکن انسان کھڑا ہوگا اس کی کیفیت بھی ہم لوگ نہیں جانتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ انسان تنہائی میں کھڑا ہوگا اللہ پرمات و آتی ہی القیامت فردہ اور سارے لوگ قیامت کی جیت قیامت کے روز اللہ کے حضور تنہا حاضر ہوں گے تنہائی میں آئیں گے نہ آپ کے ساتھ اولاد ہے نہ آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہو نہ ولی ہے نہ نبی کوئی بھی نہیں سارے لوگ اکیلے کھڑے ہوں گے سب کے نام لیا جائے گا اور سارے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک کے بعد حاضر ہوں گے اور اللہ سبحانہ نہ ہر ایک انسان اللہ کے سامنے ہو کھڑا ہوگا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں جی پردہ بالکل ایک بھی پردہ نہیں ہے اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا اور اسی طرح کوئی ترجمان نہیں ہے یعنی آپ کی زبان اللہ سبحانہ و سمجھیں گے اور آپ سے اللہ پوچھ کریں گے آپ بھی اللہ کی بات سنو گے اور اللہ سبحانہ و کے الفاظ سن کر آپ جواب دو گے اور وہ بھی تو یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تمام لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لفن کم بین اللہ لئی سب نہ ہو اب حجاب اللہ کے رسول پرماتے بخاری ہے قیامت کے روز تم میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا کوئی پردہ نہیں ہے نہ کوئی ترجمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا مال کے بارے میں اللہ احسانات اب جتائیں گے اور نعمتیں بھی ذکر کریں گے کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا وہ جواب دے گا کیوں نہیں دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ سوال, کرے سوال کریں گے کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا وہ کہے گا کیوں کہ نہیں بھیجا تھا انسان بھیجا تھا اس, اس وقت اپنے دائیں دیکھے گا تو آگ یعنی جہنم کو پائے گا اور دائیں طرف دائیں طرف دیکھے گا تو جہنم پائے گا لہٰذا تم میں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے یعنی انسان چاہے تصد ولو بشق شکر یعنی آدر حضور اللہ کے راستے میں اگر اتنی صدقہ کر سکتے ہوتے دو کیونکہ یہ صدقے کے ذریعے سے انسان انشاءاللہ اللہ اگر وہ موحد ہے تو جہنم سے بچتا ہے تو اسی لیے بخاری کروایا حدیث صحیح ہے آپ سوچو کہ تنہائی میں نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی حجاب ہے نہ کوئی ترجمان ہے اللہ آپ کی بات سمجھتے ہیں کچھ جیسا کچھ قرآن کے آیات یہاں آتی ہے اس کو بتانا ضروری ہے یا کچھ میں کہتا کہ اللہ سما کچھ کافروں سے بات ہی نہیں کریں گے اللہ ان کی طرف دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے ابھی کچھ درس دو درس پہلے ذکر کیا گئے کہ جیسا کہ جو ٹکنے کے نیچے پہنتا ہے یا جو منت زیادہ کرتا ہے یا جھوٹی جھوٹے قسم کھا کھا کے بیچتا ہے یا اپنے والدین کے ناپرمانی کرتا ہے یا اور اللہ کا ذکر کی کہ ان لوگ کی طرف اللہ دیکھیں گے نہیں بات چیت کریں گے یہاں سے مراد بات چیت وہاں جو انکار کیا گیا امن یہ رحمت کے ساتھ محبت کی باتیں نہیں ہوں گی لیکن عذاب اور سختی اور حساب کتاب کے باتیں اللہ سبحانہ و ضرور کریں گے تو اس لیے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ کس چیز کے بارے پوچھیں گے ہر چیز کے بارے میں چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو حتیٰ کہ اگر ایسے عمال ہم لوگ کرتے جس کے ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کی ہے اگر آپ سے سادر ہوا تو وہ بھی اللہ اس کے بارے پوچھیں گے قرآن کے آئے تھے پہ امن مسکاضرتی خیری مع کہ جو انسان ذرے کے برابر اگر نیکی کرتا تو قیامت کی دن اس کو دیکھے گا اور اگر برائی بھی ذرے کے برابر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ اس کے سامنے حاضر رکھیں گے اور اللہ سبحان اس کو دکھائیں گے اور قرآن کی آیت ہے جب وہ کو کتاب ملے گی تو کیا کہے گا مال کتاب یعنی اس کتاب کے معاملہ بالکل عجیب ہے لا يغادر کہ کوئی چھوٹی بات یا بڑی بات اس کو بالکل نہیں چھوڑا سب کچھ اس میں درج کیا ہے تو یہ اللہ عثمان اور تعالیٰ کے حساب ہے اس لیے جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں حتیٰ کہ انسان جو بھی یعنی بغیر انسان ہنس کے تال دیتا ہے سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے حساب نہیں کریں گے نہیں وہ بھی انسان قیامت کے دن دیکھ لے گا اس لیے ہر عمل ہر بات ہر چیز کے کرنے سے پہلے انسان پہلے حساب کر لے کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ کسان کافر ہوتا تو اس کے ساتھ زیادہ سختی کریں گے اگر انسان مومن موحد اور اچھی حالت میں مرتا ہے تو وہ سکتا اللہ سماعت کچھ چیزوں کے بعد تو لکھا رہے گا حساب کریں گے لیکن اللہ اپنے رحمت سے اس کو بھی چھوڑ دیں گے اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اسی چیزوں کو اللہ چھوڑ دیں گے لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے لیے مفسرت کیا جائے گا کہ نہیں بہت سے لوگ ہم لوگ کبھی کچھ عمال کرتے ہیں کوئی ٹوکتا کہتے یہ غلط ہے آپ اس کے حساب کرو کہتے نہیں اللہ غفور رحیم ہے غفور رحیم تو ہے لیکن آپ کو کیا پتا کہ آپ کے آپ کے ساتھ اللہ مقصرت کے معاملہ کریں گے کہ نہیں اس لیے انسان اس دن کے لیے تیاری کر لے اس میں چاہے انسان اللہ کے حقوق ہے بندوں کے حقوق سب کچھ پوچھا جائے گا اللہ کے حقوق کے بارے میں اگر ہوگا تو وہ بھی اللہ فہان اس کے حساب کریں گے جیسا کہ شہ اگر اس میں ذکر کریں گے اور اگر بندوں کے حقوق بھی اس میں بھی نیکیوں کے معاملہ ہے جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے آپ کی نیکیوں وہ لے جائے گا اور برائیاں آپ اس کی لے جاؤ گے اور اس کے علاوہ اور کچھ طریقہ جیسا کہ ان ذکر کیا جائے گا اللہ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس امت کے حساب کتاب کیا جائے گا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے انبیاء اور رسول کو بھیجا بہت سارے امتیں گزر چکی ہیں سب سے پہلے اس امت کے حساب کتاب کیا جائے گا اس امت والے یہ آخری امت تھی اس دنیا میں یہ لوگ سب سے آخر لوگ ہم لوگ ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کے ساتھ حساب کتاب کے حساب کتاب کریں گے اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں نحن آخر الامم ہم آخری امت ہیں وہ اومن ہاں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلا ہوگا پھر اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ یعنی کہا جائے گا این الما او اما امیہ اللہ کے رسول کے امت کہاں چلی گئی کہ اللہ کے رسول فرمات فن آخر پھر ہم لوگ آخر یعنی اس دنیا میں آخر لوگ آئے لیکن الگے یعنی قیامت کے دن اول اس امت والے پہلے حساب پہلے انوں کو کیا جائے گا اور پہلے جنت یہی لوگ اس امت والے جائیں گے تو یہ خوشخبری ہے تو اس لیے انسان آپ لوگ تیار رکھو تیار رہو ہمت سمجھو کہ پہلے اللہ پچھلے امتوں کو پوچھیں گے میری باری تو اور دیر میں آئے گی نہیں باری آئے گی بلکہ انسان اس وقت تمنا کرے گا کہ میری میری باری کب آ جائے چھٹی ملے کیونکہ وہ پچاس ہزار اتنا مدت کے بعد انتظار کرنے کے بعد ہر انسان تمنا کرے گا کاش میرے حساب پہلے ہو جائے میں چھٹی لے لوں تو اسے اور ہم میرا حق میں نے فیصلہ میں اپنے بارے میں جان لو کہ ہم کہاں جائیں گے تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتی اس امت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس امتی یعنی اس امت والوں سے اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب کریں گے اور یہ دیکھتے اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کس چیز کے بارے میں پوچھیں یعنی سے ہم لوگ تو کہ بہت سارے امال کچھ عامل عقیدے سے اس کا دخل ہے کچھ امال عبادات سے ہے کچھ امال معاملات سے کچھ عام حقوق یعنی بندوں کے حقوق میں سے ہے اور کچھ عام اعمال ہیں جیسا کہ نعمتیں جو ہم لوگ کو ملی ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ سب سے پہلے کیا پوچھیں گے کچھ حدیثوں میں ثابت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے اللہ اگر پوچھیں گے بندوں سے تو کس چیز کے بارے میں توحید کے بارے میں نماز سے پہلے کیونکہ نماز سب سے ہمیں حدیثوں میں آتا کہ سب سے پہلے نماز ہے لیکن نماز سے اہم توحید ہے قرآن میں یہ ثبوت ہے اللہ سبحانہ سات جیسا کہ آیات آتی کہ جو قیامت ہوگی تو اللہ کہتے ہیں وکیل اللہ کن تم چاون اللہ ہنی سنون تسرون اللہ فرماتے ہیں وہ کہاں چلے گے جس کی تم لوگ عبادت کرتے تھے یا پوچھیں گے اے نما کیا تم لوگ شر کرتے تھے کبر کرتے تھے تو شروع میں وہ لوگ جھوٹ بولیں گے قبل ہم لوگ اللہ کبھی شرک نہیں کیے تو اس لیے سب سے پہلے اللہ سما توحید کے بارے پوچھیں گے اگر انسان اس میں کامیاب ہوگا تو باقی وہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگر انسان توحید میں اگر پھنس گئے اور وہ شرک کے عمل کیے ہیں تو اس کے نام ہی شروع ہی سے مومنوں سے ہٹا دیا جائے گا اور وہ جہنمی اور وہ یہ کافروں کے ساتھ گسا اچر ہوگا تو اس لیے انسان سب سے اہم توحید اپنے صحیح رکھے اپنے تعلقات اللہ سے اچھی رکھے اپنے تعلقات اللہ سے زیادہ مضبوط رکھے اللہ پر مکمل بھروسہ کریں کسی پر اعتماد نہ کریں غیر اللہ پر یعنی کسی اور پر نہیں اعتماد کرے صرف اللہ پر کریں اور ارتجا صرف اللہ سے کرے سارے قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے یہ جو درگاہ ہیں، یہ جو شرک کے اڈے ہیں جو بھی کفر کے باتیں ہیں اس سے بچنا چاہیے اور یہ شرک کے مسائل پہلے شاہ اللہ بیان کیا گیا تو اس طرح انسان انسان کو ہمیشہ ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے اور خرافات سے بچنا چاہیے تاکہ انسان وہ جنتی بن جائے تو اس نے سوال کیا ہے اعمال کے بارے میں اس کے بعد اللہ پوچھیں گے نیکیوں کے بارے میں ہم لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں سب سے اہم کیا ہے اس میں نماز ہے سب سے اہم نیکی کیا ہے نماز ہے نماز کے بعد زکاة ہے زکاة کے بعد حج اور عمرہ حج اور روزہ علماء میں اختلاف ہوا کہ روزہ افضل ہے کہ حج افضل ہے اکثر روایت میں حج زیادہ اکثر علماء کہتے ہیں حج افضل ہے بہرحال یہ پانچ عار اعمال اہم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود ہی حضرت ابو حریرہ کے حدیث ترمیزی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جس کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اس کے عمال میں سے نماز ہے اللہ کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں و حق اگر وہ نماز درست ہوگی تو کیا ہے فقط افلح و تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو وہ بندہ کامیاب اور کامران ہوگا اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی وہ نہ پابندی کی ہے نہ سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے اور نہ ٹھیک سے پڑھتا ہے وقت ضائع کرتا ہے خوشو نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول فرما تو ناکام اور نہ ہوگا اگر بندہ کے پرائز میں کچھ کمی ہوتی ہے ہم لوگ کے فرضوں میں تو کچھ کمی ہوتی ہے ضرور خوشوں میں کمی کرتے ہیں سنتوں میں کمی کرتے ہیں تو اس کو پوری کہاں سے کیا جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر بندہ اگر بندے کے فرائض میں کچھ, کچھ کمی ہوئی تو رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے کہ نہیں تو نفلی عبادتوں سے پوری کیا جاتا ہے یہ سب سے پہلے نماز اس لیے کامیاب اگر ہوگا تو انسان کامیاب ہوا اور اگر اس میں انسان فض جاتا ہے اور اس کے کام نہیں ہے تو ہر معاملے میں اللہ اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں پھر اس کے بعد باقی سارے عمال بھی اسی طرح ہے پھر اللہ زکوۃ دیکھتے ہیں پھر الحال عبادت اس طرح اللہ سبحانہ تعالی پوچھتے رہتے ہیں تو یہ تو ہو گے اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے ہم لوگ آپس کے تعاملات کرتے ہیں کہ نہیں انسان بھائی بھائی یا کوئی دو سے کوئی مسلمان حت کہ اگر کافر ہو تو اللہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعال جان اور خون کے بارے میں اللہ پوچھیں گے یعنی سان اگر کسی کا حق جیسا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے خاص کر خاص کر خون کے معاملہ یعنی اس کے جان یا اس کے روح یا اس کے ساتھ قتل کے معاملہ کیا تو اللہ سبحان تو اس میں چھوڑیں گے نہیں اللہ کے رسول فرماتے عبد اللہ مسعود کے حدیث بخاری میں ہے اولما قطاب دما لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان دماع یعنی نے آپس میں جو یہ لڑائی اور اختلاف میں سب سے پہلے خون کے معاملہ اس میں فیصلہ کیا جائے گا تو قاتل کو اللہ نہیں چھوڑیں گے اللہ عثمان جو بھی قتل کرتا ہے ظلم کے ساتھ چاہے وہ کافر کو قتل کرتا ہے اللہ سبحانہ و انسان کو پکڑے گا اور اس سے حساب کتاب اللہ سبحانہ ضرور کریں گے باقی چیزوں میں نعیم نینی نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ ضرور پوچھیں گے اللہ پرماتے تم ماں لتس الن العیم پھر تم لوگ آج کے دن یعنی قیامت کے دن نعیم یعنی ساری نعمتوں کے بارے میں تم لوگ سے سوال کیا جائے گا ہم لوگ کے پاس کتنا نعمتیں ہیں انسان اگر کتنا بھی گنے وہ پورا نہیں گن سکتا تو ہر نعمت کے بارے میں اللہ و تعالیٰ ضرور پوچھیں گے انسان اپنے بدن دیکھ لے اپنے جیب دیکھ لے اپنی گاڑی دیکھ لے اپنے گھر دیکھ لے اپنے اولاد کو دیکھ لے کتنا نعمتیں ہیں لیکن یہی انسان جب ایک نعمت چھن جاتی ہے بیمار ہو گئے تو یہ احساس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ جرم کر رہے ہیں یہ بھول جاتے ساری نعمتیں اور یہ سوچتا کہ اللہ سبحانہ و میرا ایک حق ضائع کر دیا یہ تو کفر کی بات ہے انسان ہمیشہ جب بھی کوئی نعمت سے محروم ہوتا ہے تو باقی نعمتوں کی طرف دیکھ لے کہ اللہ سبحانہ و کم سے کم یہ تو نعمتیں باقی رکھی ہیں اللہ ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کے آتے تم عن اور اسی طرح انسان کی آنکھ انسان کی زبان انسان کے ساری چیزوں کے بعد جو ساری چیزیں بدل پہ ہیں اللہ سبحانہ اللہ اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک حدیث فرماتے ہیں کہ جب سے سب, سب سے پہلے جب اللہ انسان کو جمع کریں گے تو اللہ انسان سے پوچھے گا یعنی انسان ہر ایک انسان حتہ کہ آپ جو شادی کرتے ہو آپ تو شادی کرنے کی بھی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ شادی بھی کرتے ہو تو یہ شادی کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے کہ تمہاری بیوی تمہاری یہ بھی نعمت ہے یا جو بھی اللہ نے دی جیسا کہ حدیث مل کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک ایک بندے سے ملاقات کرے گا یہ پہلی بار جب ملاقات ہوگی تو پوچھے گا اے فلا شخص کیا میں نے تجھے عزت عطا نہیں کی تھی عزت تو اللہ نے دی تجھے سرداری نہیں دروازا تھا یعنی سرداری حکومت چاہے بڑا حاکم چاہے اپنے گھر میں یعنی آپ کے کوئی چیز یعنی کی جو جانور یہاں بہت سے چاری چیزیں ہے آپ کے ماتحت ہیں اور اللہ فرماتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں آگے کیا ہے تجھے بیوی نہیں دی تھی کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسفر نہیں کیے تھے کیا میں نے تجھے اپنے قوم پر حکمرانی کرنے کا موقع نہیں دیا تھا جس سے تو ایک چوتھائی وصول کرتا تھا یعنی اللہ خوش نعمت ذکر کی ہے. لیکن کچھ نعمتیں جو ہم لوگوں کے پاس وہ بھی اللہ سب کا ذکر کریں گے تو اللہ یہ کافر سے پوچھے گا اللہ پوچھ پوچھ کو وہ کہے گا کیوں نہیں اللہ ہمیں تو پہچان ہے یہ نعمتیں ہم جانتے ہیں تو اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ اس سے پوچھے گا پوچھیں گے کیا تجھے تو مجھ سے ملنے پر ایمان نہیں رکھتا تھا کافر کہے گا نہیں تو اللہ کہیں گے تمہیں ہم بھول جائیں گے جس طرح تمہیں تم ہم کو بھول گیا تھا دنیا میں جس طرح تم ارے بھول گے ہمیں یاد نہیں کرتے تو تمہیں بھی اس طرح عذاب میں ڈال دیں گے اور تمہیں ہم کبھی یاد ہی نہیں کریں گے یہ کافر اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافق سے پوچھیں گے تو منافق جھوٹ بولے گا کہ اللہ کے رسول میں نے ایمان لایا تصدیق کیا تو اس کے منہ بند کیا جائے گا پھر اس کے ساری جوارے بات کریں گے اور وہ بھی جہن منافق کے حال ہے تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نعمت یہ آپ کی بیوی آپ کے اولاد آپ کے کان آپ کے بدن کے جو بھی حصہ ہے اللہ سبحانہ و اس کے بارے میں پوچھیں گے اور قرآن کے آئے تھے ان سم اولبس اور الفاظ کے بے شک کان سمع اور آنکھ اور دل کلائے کل کان ان مسلح یہ ساری چیزوں کے بارے میں تم لوگ سے پوچھا جائے گا تو اس لیے تیاری کرو کہ ہم نے یہ عضو کس طرح استعمال کی ہیں اللہ سبحانہ تھا اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے اسی طرح نعمتوں میں اللہ کے رسول فرمت من النعیم کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ ہوتا اللہ اللہ کے رسول قیامت کے روز لوگوں, لوگوں سے نعمتوں کے سلسلے میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے تیرے بدن کو صحت نہ دی صحت مندی کے بارے میں اللہ پوچھیں گے اور کیا ہے اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہ کیا یعنی پانی جو آپ پیتے ہو ٹھنڈا پانی لذیذ پانی جو آرام سے پی لیتے ہو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزول قدم دنیا ملکیہ قیام قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی یعنی اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹے گی اللہ کی جب اس سے چار چیزوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انعمر ہی فیما اپنا کہ عمر اس نے کہاں ضائع کیا اپنی عمر جو اللہ نے دی ہے کسان کو چالیس سال پچاس سال تیس سال دس سال اگر اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحان و تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کہاں ضائع کی ہے وہ ان اور جوانی یہ اہم عمر ہے جوانی ت نے کہاں ضائع کی آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں جوانی جو بھی کرنا کرو بڑھاپے میں ایک سالے بن جاؤ ٹھیک ہے لیکن جوانی کے بارے میں کیا کہو گے تو جوانی کہاں نے ضائع کی ہے وہ انمال ہی مال دولت آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا صرف مال کے بارے میں ایک سوال نہیں دو, ماہ دو سوال ہے کہاں سے لایا ت نے اور کہاں خرچ کیا ہم لوگ کے ملک میں بہت سے لوگ حرام کمائے تو کریں گے لیکن سوچیں گے تاکہ با مال پورے مال میں برکت آ جائے تو حج میں خرچ کریں گے چندہ مسجد میں خرچ کریں گے تاکہ باقی پاک ہو جائے نہیں کبھی نہیں ہوگا گندا مال گندہ ہی رہے گا اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے تو اسی لیے اللہ برقرا فرار میں سب کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور آخری کیا ہے وہ ان ہی اور اس کے پاس جو علم تھا چاہے کسی چیز کے بارے میں علم اس نے اس کے ذریعے سے کس طرح فائدہ اٹھایا آج کر ہم لوگ کے پاس علم ہوتا ہے تو ہم لوگ الٹا اس کو استعمال کرتے چالاکی میں دھوکہ دینے میں غلط استعمال کرنے میں دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان جیسا کہ ہوتا ہے آپ ڈاکٹری پڑھتے ہو آپ انجینئر بنتے ہو یہ بہت سے لوگ اکثر اس کو کیوں سیکھتے ہیں دنیا کے لیے تو اللہ پوچھیں گے تو نے یہ علم کے ذریعے سے کیا فائدہ اٹھایا دنیا پایا تو دنیا میں اس کے بدلہ ملے گا آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے جو بھی حتیٰ کہ دنیا کے علوم سیکھتا ہے اس میں اخلاص کرے اللہ کے لیے کچھ حصہ رکھے کہ ہم دین مسلمانوں کی خدمت, ہاں خدمت کریں گے اصل لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں ہاں مسلمانوں کی خدمت کریں گے لیکن جب کوئی غریب مسلمان آتا تو اس کے جیب ضرور کاٹیں گے تو غلط ہے اللہ سبحانہ و کے کی خاطر سیکھنا چاہے مسلمان کی خدمت نیت کے مسلمان کی خدمت کی نیت سے انسان یہ علم حاصل کرے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مفید علم رہے گا ورنہ اگر صرف دنیا کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا والے ہی دیں گے اللہ سبحانہ و نہیں دیں گے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے یہ ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھیں اور اس کے علاوہ باقی نعمتیں لیکن یہ چند نعمتوں کے بارے میں اللہ کے علیہ وسلم میں ذکر کی ہے تو اس کے لیے تیاری کرو تو اسی لیے خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پہلے سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے عقیدے کے بعد اعمال صالحہ نیکی کی اور اس میں سب سے اہم نماز ہے اللہ سبحانہ و اس میں حقوق العباد جو بننوں کی عباد ہے حقوق ہے چاہے اگر کسی کو ادھار لیا ہو کسی کو گالی دیا ہو حتیٰ کہ اگر جان کے مسئلہ ہے تو جان کے فیصلہ پہلے کریں گے اور باقی اس کو مؤخر کیا جائے گا آپس میں اس میں انشاءاللہ شاء اگلے درس میں آئے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ اور ایک دوسرے کے بدنا دلواتے ہیں تو اس لیے حساب کتاب کے لیے تیاری کرو اللہ سبحانہ و ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے جو بھی تمہارے پاس ہے وہ مت سمجھو کہ وہ بیکار ہے یا ضائع ہو رہا ہے یا کچھ بھی فائدہ نہیں آپ یہ جان لو کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے اس لیے اس کو صحیح استعمال کرو اور غلط کام غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کتاب کے مسئلہ ہے کتاب یہ حساب پہلے حساب ہے پہلا حساب اللہ سبحانہ ہے جب کریں گے تو یہ جو ذکر کیا گئی ہے اس کی طریقہ یہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح آرام سے پوچھیں گے اس طرح حساب کتاب کریں گے اور اسی کے بیچ میں تاکید کے لیے تو کتابیں آئیں گی اور کتابیں سب کو اللہ سبحانہ تعالی دیں گے سارے لوگ کو کتاب ضرور ملے گی کوئی بھی ایسے انسان نہیں ہے جس کو کتاب نہیں ملتی ہر ایک کو کتاب ضرور ملے گی اور کتابیں کس طرح آئیں گی علماء کہتے تپاہی اورانی یہ کتابیں ہاتھ میں کچھ دیا جائے گا اور اکثر کتابیں اڑتے ہوئے آئیں گی اور جیسا کہ سوریہ بنی اسرائیل میں ہے یو منج اکل انا سنگھ بھی جس دن ہم ہر ایک انسان کو بلائیں گے کس کے نام سے اس کے امام کے نام لے کر ان کو پکاریں گے اس میں امام کے متعلق اختلاف ہو کچھ نما کرتے امام سے مراد یعنی جس کی تباہ کرتا تھا اگر وہ رسول کی تبا کرتا تو اللہ کے رسول کے یہ متبع اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا کہ اللہ کے رسول کے متبع اور اگر کوئی انسان کسی پیر کی تبا کرتا تو وہ شیتان اگر ہو تو اس کے نام لے کر ان کو پکارا جائے گا اور اگر انسان کسی شیطان یا کسی کافر کی تبا کرتا تو اس کے نام اور کچھ علما کہتے ہیں امام سے مراد یہاں کتاب ہے یعنی ہر ایک انسان ہر ایک انسان کے نام لیا جائے گا کہ آپ کے نام کیا ہے وہ پکارا جائے گا کہ آ کے اپنی کتاب لے لو تو ہر ایک کو کتاب ملے گی اور یہ کتاب چھوٹی کتاب نہیں ہے یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے یہ کتاب ابھی موجود ہے کون لکھتا ہے اس میں فرشتے لکھتے ہیں جو بھی انسان جو بھی عمل کرتا ہے دنیا میں رقیب ان عتید رقیب ایک ہے اور ایک عتید ہے یہ رقیب عتید یہ دو فرشتوں کی سبت ہے کچھ کہتے ہیں اس یہ فرشتوں کے نام ہے یہ دونوں لکھتے ہیں ایک نیکی لکھتا ہے اور دوسرا کیا برائے لکھتا ہے اللہ کاتب یعنی سے فرشتے جو لکھتے ہیں ایسی ایسی اور دوسرے کیا ہے مائل فضو کہ یہ بندہ کوئی بھی لفظ یعنی کوئی بھی بات نہیں کرتا اللہ اللہ دئی اللہ کے اس کے پاس ایک رقیب ہے اور ایک عتید, دونوں اس کی کتاب اور اس کے سارے عمال کتاب میں وہ لوگ لکھتے ہیں اللہ پرماتون قیامت کے دن جب کتاب دیا جائے گا تو لوگوں سے کہا جائے گا کہ ہم لوگ تمہارے سارے اعمال کو لکھ رہے تھے یعنی تم درج کر رہے تھے کہ تم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور بتایا گیا کہ اس میں کیا لکھا جائے گا سارے چیزیں لکھی جائے گی اور وہ آج پڑھی گئی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی دے سور قہم ہے کیا کہے گا ماری ہادل کتاب کی کتاب کا معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے لا یغادر سغیر کوئی صغیرہ کوئی چھوٹی بات یا چھوٹی گناہ یا بڑے گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے سب کچھ لکھ لیا تیسری انسان وہ دیکھ لے گا تو تعجب میں حیران رہ گا کہ یہ ساری باتیں ہم نے کی ہے ابھی آج کل بہت سے لوگ جیسا کہ گاڑی چلانے کے وقت خوب تیزی سے چلاتے ہیں کتنا فائن کرتے ہیں. کتنا غلطیاں کرتے ہیں جب جاتے ہیں وہ گاڑی کو رجسٹری کرنا آیا کچھ بھی تو دیکھتے کتنا مخالفات آتے تو تعجب ہے یہ کب ہوا یہ کب ہوا کیونکہ انسان جب کوئی چیز کے اہتمام نہیں کرتا ہے تو وہ غلطی میں پڑ جاتا ہے تو قیامت کے دن لوگ تعجب کریں گے کیونکہ وہ لوگ اس چیزوں کی اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن جو تیار رہتا تھا اور دنیا میں تیاری کرتا تھا اگر گنا ہو گئے تو توبہ کرتا تھا تو انشاءاللہ وہ اپنے کتاب میں ایسی چیز نہیں پائے گا جس کو یعنی جس سے وہ پریشان رہے یا اس کو خوشی نہ ہو تو کتاب نے سب کچھ لکھی ہوئے ہے اور کس طرح دیا جائے گا یہ کتاب کس کو سب کو کس طرح ملے گی مومن کو کتاب کس طرح ملے گی داہنے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں یعنی وہ کتاب جا کے جب لینے کے لیے جائے گا تو داہنے ہاتھ سے لے گا اور یہ قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں سورے اسی سورے بنی اسرائیل میں اللہ فمن برمات یہ کتابی کہ جو اپنے داہنے ہاتھ سے کتاب لیتا ہے فلاقن کتاب اپنی کتاب پڑھ لیتے ہیں ولا فتیلہ اور فتیلہ یعنی بالکل ذرے کے برابر ہے اس سے کم بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا ہے فتیل اس کو کہتے آپ موم دیکھ لو یا ہم لوگ کے لالٹین جو ہوتے ہیں یا آپ بلب دیکھ لو بلب کے اندر کیا ہوتا ہے ایک دھاگا پتلا ہوتا ہے اس کو آرمی فتیل کہتے تو اس کے برابر بھی انسان کے ساتھ ظلمی کیا جاتا ہے اللہ کا عب الصاف ہے وہ کتاب پڑھے گا مومر خوش ہوگا اور دوسرے میں اللہ فرماتے فَأمَّا مَنْ أُوتِيَ جو بندہ اپنے داہنے ہاتھ سے کتاب لیتا ہے حِسَابَ يَسِيرًا تو اس کو بہت ہی آسانی والا حساب کیا جائے گا تیسرا ہاتھ میں اللہ فرماتے او کتاب یا لوگوں سے خوشی میں کہے گا آؤ دیکھو میری کتاب دیکھو اس کے مثال جیسا کہ بچوں کی مثال لے لو پڑھائی کے دوران ہم لوگ بھی تھے جب ریزلٹ ملتا تھا جو کامیاب ہوتے تھے اچھے نمبرات لیتے تھے وہ مار مار کے بچوں کو بھی دکھاتے کہ دیکھو زبردستی دکھاتے تھے کہ دیکھو کتنا خوش ہوتا تھا یہ انسان لیکن جو فیل ہوتا وہ لے کر پھاڑ دیتا ہے یا چھپا دیتا ہے حتیٰ کہ والدین تک نہیں پہنچاتا ہے یہ انسان کی جب دنیا کے حال ہے تو آخرت بھی اس سے تقریباً اس سے قریب ہے اللہ ہیں مومن تو خوش ہوگا ہاں مقرآو او وہ کتاب یا آؤ دیکھ لو میری کتاب پڑھ لو این تو انی ملاقت مجھے یقین تک کی قیامت ہوگی یہ مومن کا حال ہے لیکن کافر کے حال کیا ہے مومن تو مسرور رہے گا خوش رہے گا اور سب کو پڑھائے گا خود پڑھے گا اور بہت ہی اعلانگا ہنگ... یعنی امن کہیں گے لیکن اعلان کرے گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اور کافر کے حال کیا ہے کافر کے بارے میں قرآن میں دو طرح آیت ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ انشقاق میں نہیں سورہ میں وہ اما امن اوت یہ کتاب بھی شمالے اور جو بندہ اپنے بائیں ہاتھ پہ کتاب پاتا ہے فیقول یا لئی تنی لم کو کتاب تو تو کہ کاش مجھے کتاب نہ ملتے ادری ما حسابیا یعنی افسوس کرے گا یار تمنا کاش وہ موت جو ہوتی وہ آخری ہوتی اس کے بعد نہ اللہ زندہ کرتے نہ ہم لوگ کو جمع کرتے اللہ سے کو عذاب سخت دیں گے اور دوسری آپ میں اللہ فرماتے ہیں امام من کہ <عَوَحْرَة> جس کو کتاب دی جاتی ہے اس کے پیٹ کے پیٹ پیٹھ کے پیچھے سے وہ کتاب پاتا ہے اس میں ایک میں بائیں کہا گئے اور ایک پیٹھ کے پیچھے تو علماء کہتے جمع کرتے ہیں یعنی وہ بائیں ہاتھ سے لے کر اپنے پیٹ کے پیچھے فوراً چھپا دے گا تو یہ کافر یعنی چاہتا بھی نہیں کہ کوئی پڑھے نہ کوئی دیکھے اور خود بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ جب کافر بائیں ہاتھ سے کیونکہ اس وقت اس کے دانے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوگی تو مجموعہ باہ پلے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ کتاب اس کے لیے اچھی نہیں ہے اور اسے کہا جائے گا ایک کتاب اللہ کہیں گے اس کے بعد یہ اور فیشتے کہیں گے کہ اپنی کتاب پڑھو کپا بنب سی کل یوم کا کافی کہ تم اپنے اوپر اپنے لیے تم خود محاسب بنو تمہارے لیے تم یعنی تم خود ہی حساب کرو یہ تو کافی ہے نہیں ہم فیصلہ نہیں کریں گے آپ کتاب دے کر خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم نے دنیا میں کیا کی سب کچھ مکتوب ہے سب کچھ موجود ہے تو سب کو کتاب ملے گی اور سب اپنی کتاب پڑھیں گے جو دہنے ہاتھ پہ کتاب پاتا وہ تو خوش ہوتا ہے اور جو بائیں ہاتھ پہ, پہ پاتا ہے وہ تو بالکل پریشان رہتا ہے اور اس کی حالت بالکل خراب ہوتی اس اسی لیے وہ روتا ہے پریشان ہوتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و اس کو عذاب دیں گے اسی لیے آیت میں آتی ہے کہ کتاب پہلے دیا جائے کہ پہلے حساب کیا جاتا ہے کچھ آیت میں آتا ہے کہ حساب پہلے اور کچھ آیت میں آتا کہ کتاب دینے کے بعد ہی حساب کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ پرمات یہ کتاب ہوئی امین ہے کہ جو شخص نام حمال دائیں ہاتھ سے لیتا تو اس کے آسان حساب ہوگا اور جو بائیں ہاتھ پہ لیتا تو برا حساب ہوتا ہے اور کچھ آیت میں محتا کے پہلے حساب ہے تو اسی لیے بتایا گیا کہ حساب جاری رہے گی یہ سب حساب ہے تو انسان جب مثال کے طور پہ ضرور نہیں کہ سب کو ایک بار کی کتاب دی جائے ہو سکتا ہے الگ الگ مراحل پہ الگ الگ طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں لیکن یہ ایمان لانا کی کتاب دیا جاتا ہے سارے لوگ کتاب پڑھیں گے اور سارے لوگ دیکھیں گے اور یہ حساب کتاب میں ہوتا ہے یعنی اللہ پوچھیں گے کتاب دیں گے اور یہ حساب باقی رکھیں گے یعنی ایک بار ہی حساب نہیں ختم تو ایک بار پوچھ کے ختم معاملہ ہو سکتا ہے کئی بار اللہ سبحانہ اور تعالیٰ پوچھتے رہتے ہیں جیسا کہ آیات سے ظاہر ہوتے ہیں یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جو دا مومن لوگ کس ہاتھ پہ لیں گے دہنے ہاتھ پہ اور قابل لوگ بائیں ہاتھ پہ لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں اور فاسق ہوتے ہیں بہت سے مسلمان مکمل مومن نہیں مومن مسلمان تو ہیں نماز روزہ رکھتے لیکن برائیاں خوب کرتے جیسا کہ آج کل ہم لوگ کے حالات تو یہی ہیں ہم لوگ وہ ہم لوگ کے ایمان صاحب کرام کی ایمان کبھی نہیں پائے کرنا کوشش کرنا چاہیں لیکن حقیقت میں تو بہت ہی فرق ہے تو اس لیے ہم لوگ ہم لوگوں کو کس طرف ملے گا یا ایسے لوگوں کی کتاب کس طرف ملے امید رکھیں گے کہ اللہ سوالا ہم کو بھی ان لوگ کے سامنے شامل کریں لیکن یہ کس طرف ملے گا جو فاجر ہوتے ہیں شرابی یا ذنا کار یا جن لوگ کا عذام ملنا چاہیے کچھ لوگ جہنم میں شروع میں جائیں گے پھر جنت میں اس میں توقف اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے یعنی بہت سے علماقے نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ گنہگار ہیں جو بھی جہنم میں جائے کے چاہے وہ مسلمان ہو وہ بھی بائیں ہاتھ پہ لے گا لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل جو ہے کہ کافر ہی صرف پاتا ہے بائیں ہاتھ پہ اور تو داہنے ہاتھ پہ تو مومن لوگ ہی دہنے ہاتھ پہ پاتے ہیں تو اس میں کوئی اور مسئلہ ہوگا ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کوئی یقینی بات نہیں لیکن ہو سکتا ہے تو لوگ کو دہنے ہاتھ پہ دیا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اٹھا نہیں پائیں گے کتاب یا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھ سے وہ لوگ لے کیونکہ نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں یا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دیر میں ان لوگ کو کتاب دیا جائے تاکہ ان لوگ اور پریشان رہے بہرحال یہ سب علماء نے کچھ ذکر کی ہے لیکن اس میں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں صرف مومن اور کافر کہاں ذکر کیا جائے جاتا ہے اور اللہ سے تو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت تو بہت ہی بڑی ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ حتیٰ کے فاسقوں کو بھی داہنے ہاتھ سے دیں گے زیادہ امکان ہے اس کے بعد یہاں اور مسئلہ جاری رکھے بند کریں لوگ جلدی ہے تو اس کے بعد ایک کچھ مسائل ہے وہ مناسب ہے کہ انشاءاللہ شاء بار ذکر کریں گی تو اسی لیے کہ اے ہاں آج کے درس میں حساب کے کچھ منظر بتائے گئے کہ کس طرح حساب اللہ لوگ کس طرح اللہ کے پاس جاتے ہیں کس طرح جمع ہوتے ہیں کس طرح اللہ خود ہی آتے ہیں کس طرح سوال کے جواب دیں گے کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے سوال کریں گے اور کتاب کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی دیتے ہیں یہاں جو مسئلہ جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں یہاں حساب کس طرح اللہ کریں گے حساب یسیر ہے اور ایک حساب اثیر ہے یعنی ایک آسان حساب ہے اور ایک سخت حساب ہے مومن کے حساب کس طرح ہوگا ابھی تک ہم نے تفصیلی ذکر مومن کے حساب کس طرح ہوگا اور کافر کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے مومن کیا ہر مسلمان کے کی حساب کیا جاتا ہے کچھ حدیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار لوگ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے کیا مکمل ان کے حساب نہیں کیا جائے گا اور کیا مومن لوگ جو بھی مومن ہوتے ان لوگ کا اللہ عثمان سختی سے حساب کتاب کریں گے کہ اور معاملہ ہے اور اسی طرح اگلے اگلے درس میں ذکر کریں گے اور اگلے درس میں بھی اشہاد کے بارے میں گواہی دینے والے کون لوگ ہیں کون گواہ بنے گا کون لوگ ہوں گے فرشتوں ہوں گے نیک صالح ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے یہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے ترازو کے مسئلہ بھی ہے اور آخری میں سرات کے مسئلہ ہے پل سراط کس طرح لوگ پار کریں گے اور کس لوگ کس طرح لوگ جہنم میں جائیں گے یا کہ لوگ کس طرح جنت میں جائیں گے یہ انشاءاللہ شاء سارے مسائل اگلے درس میں ذکر کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ صبح والا ہم لوگ کو ہمیشہ نیک سالے بنائے نیکی کرنے کے ہم لوگوں کو یعنی نیکی کرنے کے شوق دلائے اور برائی سے ہم لوگ کو بچایا صلی اللہ علیہ محمد علی و صحبی اجمعین رب اللہ